حضرت مجدد ابروز کی حیثیت اس صدی میں شیع علامہ اقبال کو ہے ان کے بارے میں بھی یہ بات بعد میں مجھے معلوم ہوئی ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ابتدا بھی انہوں نے اس وحدت الوجود کی اور اس شاعری کی بڑی شرید مضمت کی ہے حافظ کو خاص طور پر جو ہے بہت بھی مطرون کیا ہے لیکن یہ کہ آخری دور کے ان کے اشار پڑھیں گے تو وہ بات جو میں نے کہا ہے کہ شاید ابن عربی کا وہ شعر جو ہے وہ الہاقی ہو اس کے آس پاس کا شعر اقبال کے ہاں موجود ہے. ہو عبدو ہو. صافی کہ وہ خود ہی اپنا بندہ ہے. ہو عبدو ہو. ہی تو یہ مسئلہ کے کچھ ہے. یہ کی جیسا کہ میں نے کی کی یہ جو وادی ہے یہ بڑی خطرناک وادی ہے اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے اس حوالے سے اس میں سکوت اور خاموشی ہی اکثر لوگ, بیشتر لوگوں نے اختیار کی ہے میں اسے اب تک اپنے دروس میں بیان کرتا رہا ہوں تو آپ کے علم ہے کہ اس لیے کہ میں اس میں میری ذاتی رائے ہے لیکن میں اس کا مبلغ نہیں ہوں میں نے صرف اس کا اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ ہماری تاریخ میں ابن عربی کے بعد سارے کے سارے شعران. میں ہونا سمجھیے کہ جو رنگ پیدا ہوتا ہے اس سے اور جو سرور اور کیف پیدا ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ ہوگا تو ایک تو یہ لیکن یہ کہ دی ہماری دینی شخصیتوں میں شاہ ولی اللہ دہلی رحمت اللہ علیہ کا جو قول فیصل آیا وہ یہ کہ شیخ احمد سرہندی کا جو بھی نظریہ ہے اور جو شیخ ابن عربی کا نظریہ ان میں کوئی فرق نہیں یہ قول فیصل شاہ ولی اللہ کا ہے مکتوب مدنی ان کا ایک چھوٹا سا کتاب بھی کہ کہ انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے کہ اس میں لطیف سا تعبیر کا فرق ہے بات ایک ہی ہے اور یہ اس کو پھر خود انہوں نے جو نام دیا وہ توحید وجودی یہ چونکہ شاہ کا مسئلہ بھی ہے اور یہ واضح وجود وال موجود کے لیے جو مسئلہ ہے وہ ملا بکر میسی نے اپنا رسالہ لہ میں جو اعتقاد کے نام رسالہ لہ جو ان کے عقائد کے اوپر ہے ایک لائل میں انہوں نے لکھا تھا اس میں انہوں نے بیان کیا چونکہ وہ صفی دور تھا اس زمانے میں اپنا شیت میں کافی صوفیت آئی تھی جس کے راج میں پھر علماء کو لکھنا پڑا اور خود ملا بکرمسی کے والد صاحب کو کچھ نرم گوشہ رکھنا پڑا تو جس کا انہوں نے معاملہ بعد میں ان کے بیٹے نے کلیئر کیا اسی رسالہ میں ایک ہی رسلیہ کو لکھا تھا انہوں, انہوں نے وہاں پہ لکھا کہ واد وجود وال یعنی وہ معنی کہ ایک ہی وجود ہے اور وہی وہ موجود ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے تو حقیقت میں فرق صرف اس ہے جس طرح یہ لوگ جو ہے نا وادت وجود کو جس طرح اس بندے نے سورج کی کرن کی مثال نہیں دی حالانکہ سورج اور کرن کی جو روشنی ہے وہ وہ مجبور ہے سورج وہ اپنے سے روشنی دور نہیں کر سکتا جب سے سورج ہے اس وقت سے روشنی ہے تو اللہ اس طرح کا مجبور نہیں ہے کہ جب سے وہ ہے اور اس سے اس کے ساتھ عالم اور مخلوق موجود ہے اس کے ساتھ ممکن الوجود موجود ہے ایسا نظریہ شیعہ قیدہ نہیں ہے شیعہ قیدہ وہ ہے کہ وہ تھا تو جب کچھ نہیں تھا تو بعد میں مخلوق کو پیدا کیا عالم کو بعد میں اللہ نے پیدا کیا اپنے ارادے سے پیدا کیا اپنی قدرت سے پیدا کیا مگر جو پہلے موجود نہیں تھا اس کو کیا اس کو وجود بخشا یہ نہیں ہے کہ وہ جب سے سورج ہے اس وقت سے روشنی ساتھ ہے جب سے اللہ ہے, اس وقت سے جو ہے مخلوق ساتھ ہے نا یشیوں کا کی نہیں یہ فلسفیوں کا اٹکل پچو ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم کو قدیم سمجھتے ہیں جبکہ قدیم صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے مولانی میں فرمایا کہ اگر کلام اللہ قدیم ہوتا تو دوسرا خدا ہوتا جب اللہ کا کلام جو ہے وہ قدیم نہیں ہے تو ممکن وجود کیسے قدیم ہو سکتا ہے یعنی مخلوق خدا دوسری جو ہے عالم کائنات وہ کس طرح قدیم ہو سکتی ہے سورج کے ساتھ روشنی کی مثال کس طرح دی جا سکتی ہے اور پھر سورج جو ہے مجبور ہے وہ اپنے سے جو ہے نا روشنی کو دور کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے خالق نے اس کو بنایا ہی ایسے خالق ہی ایسے کیا ہے تو جبکہ اللہ مجبور نہیں ہے وہ فائل مختار ہے اور وہ ان اللہ اللہ کا الشین قدیر ہے تو ان فلسفیوں کی اٹکل پچو لگانے والے یہ اللہ اور مخلوق کی مثال جو ہے سورج اور روشنی سے دے رہے ہیں اور دوسری جو یہ مثال دیتے ہیں یہ جو ہے نا آپ نے بےچارے کیا کریں چونکہ ملا صدرہ یہ فلسفی یہ ہے اس کرونا وائرس ایسی جیسے آغائی منتظری اس زمانے میں جب وہ اپنا عروج پر تھے ان کا جو قوم جو ہے نا امید امام بنے ہوئے تھے تو اس زمانے میں ان کے درسائے ازنائجا چلتے تھے ویڈیو بنتے تھے اور جو انہوں نے دوسرے درس میں جو میں کہہ دیا تھا استعمال ہی اس کے جبائے تب علی گنا بودھ استعمال یہ ہے کہ فتح جو ہے جناب زہرہ کی ملکیت نہیں تھی استخل تو پھر جو اشر ہوا وہ سب جانتے ہیں تو خیر اس درس آیا جب لاگا کا جو پہلی جلد تہران میں چھپی اردو میں پی ٹو ہنڈریڈ کا میں نے اس زمانے میں تو صوفیہ میں حوالہ دیا انہوں نے بھی یہ دیا تھا یہ مسالے دی تھیں فلسفیوں کی ملاسدہ کی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فیض کبھی بھی منقطع نہیں ہوا کہ وہ ہو اور فیض من کرتے نہیں ہو سکتا جب سے ہے وہ اس وقت سے اس کا فیض جاری ہے یا سورج اور روشنی کی مثال دوسری یہ مثال دیتے ہیں کہ جب انسان آئینے کے سامنے آتا ہے تو فوراً عکس آ جاتا ہے کتنا وقت سے لگتا ہے یوں ہی آئینے کے سامنے آیا ساتھ ہی عکس آ گیا تو اسی طرح یہ کائنات جو ہے اللہ کا پرتو ہے اندازہ لاؤ تو یہ عکس ہے تو یہ جو اس نے بات شہود کا نظریہ بنا دیا تھا نا مجدۃ الفسانی نے بارہویں صدی والے نے جس نشیوں کو کافر کرا دیا تھا اس نے یہ جو نا آ کر وادت وجود کا نظریہ جو عربی کا تھا اس سے اس نے تھوڑا سا جو نا اس کو اس انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ جس کو اس نے وادت الشہود کا نام دیا اور پھر بعد میں جب آیا نا یہ شاہ ولی اللہ مدلوی اس نے رسالہ دیکھ کے دونوں کو کٹھا کر دیا کہ فرق صرف الفاظی فرق ہے بعد دونوں کی ایک ہی ہے دادا لکھا پھر اس کے بیٹے نے آگے جو ہے یا اپنا شاہ عبدالعزیز مدد علمو نے اس کے اوپر لکھا پھر اس کے بعد شاہ رفیع الدین مدد نے اتنی موٹی زخیم کتاب ہی وادت وجود کے اوپر لکھی اس طرح یہ بچارے طویلیں کرتے تھے کیونکہ ابن عربی ان کا گرو تھا اور یہ جو ہے دوسرا مجد ان کا بال صدی کا مجدد تھا وہ ان کی تو جان نہیں چھوٹی وہ تو اپنے تصوف اور صوفیت اور ان لوگوں سے پیروں سے انہوں نے تو کرنی ہیں مگر شیعہ مذہب بچا ہوا تھا اس میں کر یہ جو سدرونا وائرس آیا یہ ملا صدر اس نے جو روحانیت کا تڑکا جو ہے ابن عربی سے لگوایا اس کے پاس کشپ اور روحانیت نہیں تھی اس نے ابن عربی سے اتار لیا है? تو اس لیے اس نے جفا لگایا اس کو جو ہے نا تصوف کو فلسفے میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ جناب یہ سلسلہ ہوا حالانکہ تین جو ہے پہلے کام کر چکا تھا یہ جو ملا صدر نے آ کے کیا اور یہ سارا سلسلہ اس لیے میرے مولا نے اس زمانے میں فرمایا تھا آسفی تو سب کے سب صوفی ہمارے مخالف ہیں پھر مولا حسن عسکری پاک نے جو فرمایا تھا یہ تصوف کیوں فلسفے اور تصوف کی طرم ہوں گے خبردار وہ دین کے رازن اور ڈاکو اور لٹیرے ہوں گے یہ مولا فرما رہے ہیں. امام حسن عسکری نے فرمایا تو اس لیے کیوں یہ میلون فلفاتے وطب فلسفات فلسفہ تو سبب کٹھا نام لیا کیونکہ آج بھی فلسفہ تو سبب ہی ہے ایک دوسرے میں مرج نظام ہوا اس کا نام انہوں نے عرفان رکھا ہوا ہے ان سے اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ تھا یا صوفی تھا وہ آئیں بائشائیں میں کہتا ہوں بتاؤ ابن عربی کا عبادت وجود اور ملا صدرہ کی عبادت وجود دونوں میں فرق کیا ذرا بتاؤ ریفرنس سے بیان کرو مگر بچارے کیا کرتے ہیں بس وہ منگالتے دیتے ہیں لوگوں کو جس طرح وہ سن سن کے سنی ہوگی وہ منگالتے دیتے ہیں اسی طرح یہ بھی تعویل ہے وہ دیتے ہیں میرے مولا امام جعفر صد علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا کیا قریب ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والے ان کی کریں گے اور وہ کے ساتھ مشہور ہوں گے جو ان کے کلاموں کی کلام کی کرے گا وہ صوفیوں کے ساتھ مشہور ہوگا اور جو ان کے کلام کا رد کرے گا وہ پاک کے ساتھ گویا جہاد میں شریک ہوگا تو اب یہ تو اپنی چوائس ہے کہ خاص صوفیوں کے کلام کی تعویل کرو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہارا حشن شرونی کے ساتھ کرے کہو آمین خاصوفیوں کا رد کرو تو جہاد میں شریک ہو جاؤ تو جہاد میں شریک ہونا لفظ جہاد تھوڑا یاد کرنا جہاد میدان میں جانا تلوار لے کے جانا غازی یا شہید ہو کے آنا یہ عنگولی بات ہو ہے تو لہذا یہ بچارے جو ہے نا یہ کہتے ہیں جی علت اور ملول کا چکر چلا کے آلوم کو قدیم بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں تو وہ اس جو ہے اللہ نے اپنا جو مذہب دین اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے اور اس کا رد جو ہے وہ مولانا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام نے جب یہ اللہ نے کہا جو چھے دنوں میں میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ چھ دور ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ چکے ظاہر جب اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا تو یہ دن رات تو سورج کی وجہ سے اندھیرے کی وجہ سے روشنی کی وجہ سے وہ تو تھا نہیں تو اللہ نے چھ دن کیسے لگا دیے زمین و آسمان کو پیدا کر دی وہ بڑا فرمایا کہ یہ چھ دور تھے اب وہ اللہ جو ہے ایک دم پیدا کر سکتا تھا مگر نہیں اس نے چھ دور میں پیدا پہلے ایک بنایا پھر دوسرا پھر تیسرا اسرا چھ ادوار میں یہ زمین و آسمان کو خلق کیا کیوں کیا تاکہ فرشتوں کو یقین ہوتا جائے جن کے سامنے یہ چیزیں بن رہی ہیں. تو اس کا مطلب وہ پہلے نہیں تھا عالم کائنات یہ چیزیں نہیں تھیں تو اللہ نے خلق کیا بیان کیا مگر فلسفیوں کے دماغ میں وہ چیز جو وہ اٹکل پچوکے پیروکار ہیں فلاسفہ یونان سے عقیدت محبت رکھنے والے ہیں انہی کے عقیدے کو اپنا کر بیٹھے ہیں قرآن جو مرضی کہے محمد والے محمد کا فرمان جو مرضی کہے انہوں نے اس طرف نہیں آنا انہوں نے اپنے فلسفی مذہب الدین کو بچانا بخیر ہاں اس لیے ہمارے یہاں فلسفے کی فلسفیوں کی ان کی مذمت ہے اور جناب ہشام نے مولانا امام جافرساد علیہ السلام نے اس زمانے میں رسو کی توحید کے خلاف کتاب لکھی تھی اور جناب فضل بن شازان نے بھی ان کے فلفیوں کے خلاف کتاب لکھی تھی کیوں مستقل کتابیں لکھی ہیں ہوئی انہوں نے سے جو فیض لیا ہے مولا سے جو فیض لیا ہے اس لیے تو انہوں نے رد کیا خود مولا نے ان نے کبھی بھی تصوف کی فلفے کی ترویج اور حمایت کی جو ہے نا کوئی بات نہیں کی کوئی ایک حدیث لے کر آئے کہ جس میں مولا نے فرمایا ہو کہ شیو یہ روحانی جو ہے نا یہ اپنا ہو اور یہ صوفیوں کے در پر جاؤ پھر نجات پاؤ یہی عرفان اور معرفت استخر کہیں آئے نہیں بلکہ اس کی مذمت میں حدیثیں موجود ہیں ایک بھی حدیث حمایت میں نہیں بیچارے لے کر آ سکے کہ جس کو ہمارے شیعہ علماء محدثین نے بیان کیا ہو جس کو دنیا جانتی ہو نہیں خیر تو وحدت وجود کی بات ہو رہی تھی تو جس طرح اس نے جو ہے نا مسال ہے نا سورج کے ساتھ اسی طرح وحدت وجود کو بیان کرتے ہوئے وحدت وجود کے یہ لوگ حامی جو ہیں وہ مسالے دیتے ہیں کیسے کہ وجود ایک ہے فرق صرف اعتبار ہی ہے کیسے کہتے ہیں جیسے دریا ہے دریا ہے ایک ہی وجود ہے پانی کا اور اس میں لہر آپ کو جو نظر آ رہی ہے نا تو لہر جو ہے وہ مخلوق ہے اصل میں وجود دریا کا ہے فرق صرف اعتباری ہے تو علر عالم ہے اور دریا اللہ ہے استخر اللہ یہ خالق و مخلوق کو دریا اور موج سے مسال دے کے موجہ ہی موجائوں پھر اپنی ہی فوجیں اس لیے مفتی ظاہر حسین عاللہ مقام اہو نے اس سے پہلے ملا بکرم اسی نے الحیات میں ان کی حیات گل کر دی اور آقائے لکھنوی نے ادیکا سلطانیہ میں یہ دریا اور موج کی مسالیں دینے والے صوفیوں کا بیڑا گر کر دیا اور ہمارے قائد ہو رہا ہوں مفتی جافرسین عال اللہ مقام مح نے ناج جو لگا کہ اس خطبے کی شرح میں صوفیوں کا جو پہلا نظریہ پہلا عقیدہ پہلا گروہ لکھا وہ واد اتیا لکھا اور اس میں وہ دریا اور موجی کی مثال دیتے ہیں وہ وادد وجود والے کہ وجود ایک ہی ہے فرق صرف روی ہے اور پھر مل اپنا مفتی صاحب کی ابلا نے بعد میں دوسری حلولیا کا رکھا کہ بھائی اللہ جیسے حلول کرتا ہے جیسے وہ منصور اللہ کا واد وجود کا جیسے صوفی بنے عربی کا تو آخر میں مفتی صاحب کی ابلا نے لکھا کہ یہ صوفیوں کے تمام فرقوں کو شیع دائرۂ اسلام سے خارج سمجھتا ہے شیم کیا سمجھتا ہے دائرۂ اسلام سے خارے سمجھتا ہے اور میرے خلاف باں باں کرنے والوں میں کسی کو کافر نہیں کہتا میں اپنی پلے سے فتوا نہیں دیتا مگر جن علماء نے جن بزرگوں نے جن ہمارے معدثی نے مراج اور مفتیان نے فتوے دیے میں اس کو نقل کرتا ہوں او عقل میں بچاروں کے نہیں آتی بدناہ مجھے کرتے اب جیسے مفتی صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ کون جو کچھ کہنا مفتی صاحب کو کہو ہے سدھو نے تو بیان کیا اچھا خیر تو وادت اور وجود کہ ایک ہی وجود ہے اور وہی وہ وجود ہے جیسے دریا اور موج ہے ایک مثال یہ دیتے ہیں دوسری مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک دھاگا ہے نا دھاگے کی جب آپ گانٹھ باندھیں گے دیکھنے میں گانٹھ نظر آئے گی ہے دھاگا دونوں کا وجود ایک ہی ہے دھاگا گانٹھ ہے اور گانٹ دھاگا ہے جس طرح دریا ہے اور وہ موج ہے اور موج دیکھنے میں دریا ہے دریا موج ہے فرق سرویتواری ہے اسی طرح گانٹھ اور ہے اور وہ اصل وجود داغے کا ہے اسی طرح واضح وجود وال ہیں تیسری وہ مثال دیتے ہیں <coughs> کہ قلم سے جب بندہ روشنائی لگا کے حرف لکھتا ہے لفظ لکھتا ہے نا الفاظ لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھنے میں الفاظ ہیں جو لکھے گئے ہیں ہے روشنائی یعنی سیاہی وہ حروف جو لکھے گئے ہیں الفاظ جو لکھے گئے ہیں دیکھنے میں وہ بناوٹ جو ہے نا وہ آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں حقیقت میں وجود ایک ہی ہے اور وہ سیاہی ہے یہ الفاظ اور حروف کی قلم اور سیاہی کی مثال دیتے ہیں چوتھی مثال دیتے ہیں یہ کہ برتن ہے مٹی کا کوسا تو دیکھنے میں وہ آپ کو مٹی کا برتن اس کی شیپ اس کی شکل صورت نظر آ رہی ہے حقیقت میں ہے وہ مٹی مٹی ہی کے وجود سے وہ اس کی شکل بنی ہے تو فرق صرف اعتبار ہے حقیقت میں وجود ایک ہی ہے وہ مٹی ہے جس سے وہ اس کی شکل بنائی گئی ہے جس سے وہ برتن بنا ہے پیالہ بنا ہے ہانڈی بنی ہے کوئی چیز بنائی گئی ہے تو وہ مٹی تو ہے وہ کوزا جو بنا ہے تو وہ مٹی سے بنا تو واطد وجود بل موجود ایک ہی وجود ہے اور وہ مٹی ہے اور اسی کا آگے آپ دیکھ رہے ہیں فرق صرف اتباری ہے جو آپ کو ظاہر دیکھنے میں بڑھتا نظر آ رہا ہے حقیقت میں اس کا وجود ایک تو اس طرح یہ چار مسالے دے کر یہ جناب اپنا نظریہ واط و وجود کا پیش کرتے ہیں جو کہ باطل ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کی مسال نہیں دی جاتی اس طرح یہ اس کا وجود ہے اور پھر وہ ہے کیونکہ جیسے اگر پانی یہ داغا اور یہ اس کا جوز ہے گھاٹ بھی دا, اسی داگے کا جوز ہے کوزا کوزا جو ہے اس مٹی کا جھوس ہے اچھا وہ پانی جو ہے سیاہی روشنائی وہ حروف اس کا یعنی اس کے وہ جھز ہے سیاسی روشنائی جو ہے اس کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں اس کے ساتھ ہے اچھا پھر یہ جو پانی کی مثال دیتے ہیں دریا کی وہ پانی کا فارمولہ ایچو ہے آکسیجن کے ایک ایٹم اور ہائیڈروجن کے دو ایٹم ہو تو پھر پانی بند ہے تو وہ جوز ایک ہے فارمولہ ایک ہے تو موج والا پانی اور دریا والا پانی دونوں کا فارمولہ ایک ہے یعنی وہ موج دریا کی جھوز ہے جب کائنات اللہ کا جھز نہیں ہے عالم اللہ کا جز نہیں ہے وہ لہٰذا مسلس ہے وہ اس کا وجود جو ہے وہ واجب وجود ہے وہ وہ جسم و جسمانی ہے لہٰذا ان کو کون سمجھائے ان کی عقل میں کیسے وہ بات ہے یہ تو رستو افلاۃ کے یونانیوں کے پیروکار ہیں تو اس لیے یہ جو بات ہے تو وجود کا یہ جو ڈاکٹر صاحب نے شور مچایا ہے بچوں کو سمجھ خود نہیں آیا ہے ان کو ہمت ہونی چاہیے پی ای ڈی کر رہے ہیں سندھے لے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ بیس سال سے فلسفہ پڑھایا مرزا مہدی نے اور پھر امام السلام علیکم پھر امام زمانہ کے فرمان کے بعد انہوں نے ان زیارت کے بعد جو ہے نا اس کے رد میں کتاب لکھی ابو واب اب اس کا فارسی ترجمہ اور ہمت کرو اس کا جو ہے اس کا جواب لکھو اور ترجمہ کرو قوم کو دکھلاؤ کہ یہ بیس سال بندہ فلسفہ پڑھاتا رہا ہے نہ صرف پڑھایا ہے بیس سال اور پھر اس نے ابو واب کتاب لکھی عربی میں اور اس کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے پیڈیا میں ہم نے کتنی متوازد تقسیم کیا ہے اس کو تو یہ جو ڈاکٹر بن کے آ رہے ہیں کی سندے لے کر رہے ہیں ان کو کہو استادوں کو کہو اور وہ جو ہے نا اس کا جواب لکھ دو اور اس کو چھپاؤ اردو میں چھپاؤ تو جو ہے لوگوں کو آ کے گمراہ کر رہے ہو اردو میں گمرائی پھیلا رہے ہو نا یہ عرفان نام رکھے فلسفہ کا فضائل پڑھ کے تو جو اس کے رد میں اب واب الہدا لکھی ہے نا پہلے بیان کرو اس کو اردو میں پیش کرو تو دوسرا بیان کرے گا کہ جی, یہ تو سمجھ نہیں سکے انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہو تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا تو وہ فلسفہ پڑھو اور اس کا اس کتاب کو کھولو پھر اس کا رد کرو اس کتاب کا ترجمہ کرو اور تاکہ لوگ جو ہے خود ہی دیکھ لیں گے کتنے بڑے آپ فلسفے ہو کیونکہ اس فلسفے کے ماہر بندے نے اس کتاب کو لکھا ابھی ہمارے قبل آبد رضوی صاحب نے تین کتابیں کتنی تین کا ذکر ہو گیا تین کتابیں فلسفے کے رد میں لکھی ہیں فارسی میں ایران میں چپی. تیسری ابھی تک نہیں چھپنے دے رہے کیوں بھائی اگر تم آپ لوگ سمجھتے ہو کہ ہم حق پر ہیں تو اتنی تو ضرورت اخلاقی پیدا کرو نا کہ کالے محاذے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہمت کر رہا ہے اس نے محنت کی ہے فلسفہ پڑھایا ہے اب اس نے اس کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے وہ چھپنے کیوں نہیں دیتے اس پر پابندیاں کو لگاتے ایک مولوی صاحب ادھر اس نے ایک ہی ویڈیو میسج دیا دو مہینے پہلے میں نے اس کو کہا دیکھنا ابھی آپ نئے نئے قوم میں گئے ہو یہ نیا ہو مسئلہ واقعی ہے اس کی بعد میں کال آ اس کی دوسری کو ویڈیو آئی سوفیوں کے رد میں ایسے ہی جیسے سعودیاں میں بیٹھو ابن تحمیہ کا رد کو کرے محمد بن عبدال آپ کا رد کرے تو وہ کرنے دیتے تھے تو اس لیے میں کہتا ہوں شیعہ کون دیکھو یہ دو بندوں کو کیوں سنبھالا ہے ایک مدینہ والوں نے سنبھال ابن تحمیہ کو. یہ قوم ہے حسن زاد عملی یہ متاری صاحب یہ جوادی عملی جن کو آیت اللہ راحۃ اللہ عظمہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ابن عربی کو فصول علیوں کو کیوں سنبھالا انہوں نے ابن عربی کو سنبھال لیا مدینہ والم ہے اور انہوں نے مدینہ والوں نے ابن تیمیہ کو سنبھال لیا انہوں نے سنیوں کو وا بھی بنا دیا انہوں نے شیعوں کو ابن عربی کا پیروکار بنا دیا عرفان پدر عرفان کا ٹائٹل دڑوا دیا اور کہتے ہیں جناب دیکھو کتنی شخصیتیں ہیں کتنے بڑے بڑے عالم ہیں اور اگر دوسرے طرف فسفے کراد والے ہیں یہ اتنے اتنے اتنے کیا ہے? حکومت اقتدار جی اور اس کی سرپرستی میں یہ کیا معاملہ ہوا یہی تو سعودی عرب والے بھی یہی کہتے ہیں انہوں نے یہ سعودی خاندان ہے جس نے ابن تیمیہ کے لٹریچر کو شائع کیا منہ ابن تیمیہ کو اس دور میں اس کے سنیوں نے اس کو قید کیا تھا اس کی کتابیں جلائی تھی ابن تیمیہ کی اور ابن عربی یہ جو ملاسد صدرہ ہے جس کا پیروکار ہے یہ اس نے شاہ الدین کی جس نے حکمت اور الشراق لکھی اور اس کو شابینی اشراکی کو زمانے میں مرتاد قرار دے کر قتل کیا گیا تھا اور آج منصور علاج کو جو چرکے چارہ پر بٹھا رہے منصور علاج کو اس زمانے میں شہر صدو کے والد نے کوم میں جوتے مار کے نکالا تھا اور اس کو جو فانسی دی گئی تھی تو آج تھا جو نہ خوب بتدریج وہی ہو ہوا کہ بدل ہی جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر دیکھو میرے ویر کس طرح کے روحانی چلا رہے ہیں تمہارے دماغ پہ یہ تیر کس طرف لے کر جا رہے ہیں کو اس لیے ایسے لوگوں سے دین ایمان کی اچھا فلسفے کے رد میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جن علماء نے لکھا ہے صوفیوں کے رد میں جو لکھا ہوا اس ناچیز نے اتنی بڑی لسٹ دی ہوئی ہے یہ جو ابھی تحفہ صوفیہ انشاءاللہ اس سال چھپ جائے گا انشاءاللہ تو وہ جو ہے تقریباً سات سو ساڑھے سات سو صفحات اس کے ہو گئے ہیں اس <coughs> میں میں نے فہرست دی ہے اتنی کتابوں کی اتنے علما کی یہ کہتے حمایت والے یہ لے کر آتے ہیں تو رد والے بھی تو نام لو نا محدثورا عملی جیسے محدث ملا بکر میسی جیسے ان کے مقابلے کا کوئی عالم لاؤ نہ اور کتنے آ, گول پیغانی, جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی امام خمینی کی تو ان کے, فلس, ان کے مدرسے میں اپنے دور میں پابندی لگائی یعنی اتنے اتنے, اتنے فقہا محدثین ہمارے جو کس کس کا میں نام لوں اتنی لمبی لسٹ ہے اور یہ آج جو تیس چالیس سال سے یہ چند کے لوگوں کا نام لے کر جناب حکومتی پریشر دباؤ ڈال رہے ہیں جناب یہ ہم میں ہو رہے ہیں تو بھائی حمایت میں ہوئی ہے معاملہ تبھی تو تحفہ صوفیہ لکھا گیا ہے پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے ان لوگوں سے جو ہے خبردار کرنے کے لیے تو یہ کام کیا ورنہ یہ نہ آتا یہ اس کا سلسلہ نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی تحفہ صوفیہ فرق میں نے شیعہ صوفیہ کی کیا ضرورت تھی ایک کامت القرآن کی بھى تو اس لیے اچھا مدس عاملی نے سنا شريع فرد صفيا كى کیا ضرورت تى تحفت الخيار تاہر قومی کی کیا ضرورت تھی اچاب ثاق فرد صوفي وہ تو فلسفى ہے نا انہوں نے فلسفہ پڑھا ہے نا یعنی بھی نہیں فلف پڑا سید دلدار نے, سید نے حسلطانیہ میں رد کی میں, میں کیا علامہ نقل کیا کہ نہیں کیا, کیا, کی کیا؟ فلسفے کے رد میں تو لہٰذا جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے صرف رد کرنے کے لیے نہ کہ فلسفے کی ترویج اور حمایت کے لیے کیونکہ فلسفہ اور اور پاک میں کا فرمان ہے جب عدت ظاہر ہو تو عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے ورنہ اس پر اللہ کی عانت ہے اس لانہ سے بچنے کے لیے ہمارے علماء محدثین نے جو ہے محنتیں کی اور کتابیں لکھی اور وہاں تک پہنچایا تو ہمیں چاہیے وہ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے